و سلام اللہ اِن دین و صفا عماد بات چل رہی تھی کہ علم کے مطابق عمل کرنے میں دوسری طرف جو رکاوٹ آتی وہ شیطان کی شیطان سور آرا میں رب العالمی نے اللہ اکبر اشاط برمایا سات باہ شیطان ہم نے علم تو دیا لیکن شیطان نے اس کو اپنے سات باہور شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھا کرنے کے بعد وہ شیطان اس کا پیچھا کیا کیا پیچھا کیا کہ کسی بھی صورت سے یہ انسان جس کو اللہ نے علم دیا ہے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کر سکے شیطان پہلے رکاوٹ ڈالتا ہے کہ انسان علم نہ حاصل کرے اگر علم حاصل کرنے میں انسان شیطان سے بچ گیا کامیاب ہو گیا تو پھر دوبارہ اب شیطان کی کوشش ہے کہ عالم اپنے علم پر عمل نہ کر سکے سمجھ گئے نا اسی لیے اللہ فرماتے فات باہ شیطان فقان امین الغ پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا اس کے پیچھے لگ گیا اور اتنا پیچھے لگا کہ اس عالم کو علم ہونے کے باوجود عمل سے دور کر دیا اسی لیے دیکھتے ہیں واللہ کتنے علماء جو ہیں جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتے شیطان کے نرگے میں پھنس جاتے ہیں تو امت میں گمراہی کا بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں بہت بڑا سبب اور جب تک آدمی عالم کا نہیں نہیں اس پبلک اس کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے ایک مزاج ہے عوام کا عوام عالم کی بات مانتے ہیں تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اسی لیے شیطان کے بارے میں کیا کہاسود نہ سدو نحم علی شبیل اور شیطان لوگوں کو اللہ تعالی کے راستے سے روکتے ہیں یعنی عالم بھی ہے تو اس کو بھی عمل کرنے سے روکتے ہیں قرآن پاک میں بہن نے فرمایا وہ اللہ والا علم کتنی بڑی بدبختی ہے کہ علم رکھنے کے باوجود اللہ اس کے, کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا جب انسان علم رکھتے ہوئے ہدایت پر عمل نہیں کرتا اپنے علم پر کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اپنے علم کو عمل میں نہیں لاتا تو اللہ کے رسول اللہ تعالی رماتے ہیں وہ آزاد اللہ اللہ علائی علم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اور پھر ایک چیز یاد کی گا جاہل کی گمراہی امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا عالم کی گمراہی لوگوں کو گمراہ کر اسی لیے ہمارے سرب کہتے تھے ہم تو ایسا عالم جو گمراہی کے راستے پر چلے جائے تو کہتے ہم تو ڈوبے ہے سنم تجھے بھی لے ڈوبے اکیلے نہیں بلکہ وہ ہداہوں کو گمراہ اور کرتا ہے اسی لیے نہایت خطرناک ہوتا ہے اس وہ وقت جب کوئی عالم بے دین اور بد عمل نکل جائے اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کے بر میں جتنے گمراہ پھر نکلے ہیں سب کے پیچھے کسی نہ کسی گمراہ عالم کا گمراہ عالم کا تھا. بلکہ کتنے تو ایسے تھے عالم نہیں تھے لیکن عالم کا لبادہ اوڑھا اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا اور اس کی باتوں میں لوگ آ گئے اللہ تعالیٰ بلکہ ہمیں حدیث یادائی نبی علیہ السلام نے شاط فرمایا انما اقشا علیکم سب سے زیادہ مجھے جس کا تم پر ڈر ہے ایک تو ہے کہ انسان نفس کی پر بھی دوسرے کل عالم ہر وہ عال انسان جو زبان کا تو بڑا ماہر ہے عالم ہے زبان کا بڑا ماہر ہے کل منافقن علیم اللہ رسول منافق ہر منافق جو زبان کا بڑا تیز و ترار ہو یہ میری امت کو بہت نقصان پہنچائے گا ارے کون سا ہے وہی عالم ہے جو شیطان کے نرگے میں آ گیا اور شیطان اس کو گمراہ کر دیا ہے زبان کا مالک ہو سکتا ہے قرآن کی آیت بھی پڑھے حدیث بھی بیان کرے لیکن وہ کا معنی بتا بتا کر کے غلط معنی بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا آپ نے مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ ہے ایسے علما کا خطرہ ہے کل لو مناف اللہ سن کو عالم نے منافق کرا دیا کلو کل منافق علیم اللسان منافق ہوگا لیکن زبان کا بڑا تیز بڑا ترار بڑا ماہر بڑا تجربے کار ہوگا اپنے بد عملی کے باوجود اپنے بد بدعمل, عملی پر لوگوں کو اپنی اچھی زبان اور چرم زبانی کی لبنہ پر اس کو گمراہ کرتا جائے گا ایک تو یہ ہے نمبر تین جو انسان عمل اپنے علم پر عمل کرنا چاہتا ہے تو تیسری طرف جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر دو دو ہو گئے نمبر ایک نفس امارہ نمبر دو شیطان اور تیسری چیز جو انسان کو گئے نا اپنے علم کے مطابق علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ انسان کے غلط دوست ہوتے ہیں غلط دوست جیسے بے دین بد عمل لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا رہے گا تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور اسی لیے ہمیں غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نبی علیہ اللہ شدت کے ساتھ منع کیا مثال کے طور پر سنن ربی دعوت کی روایت آپ فرماتے ہیں لا تصاحب اللہ مؤمنا لا تصاحب اللہ مؤمنا ولا یقلط عامک اللہ تقی دو چیزیں اللہ سن نے بیان کی سنید دو چیزوں کے طرف نشان کہ نمبر ایک لا تصاحب اللہ مؤمنا ہمیشہ اپنے ساتھ پر رکھنا دوستی کرنا اور کسی کو اپنے ساتھی اور اپنا ہم نشی بنانا تو پکے سچے مومن کو بنانا اللہ <بتضل> لا تو سراہ بل مومن ہمیشہ کسی کو تم اپنا ساتھی بنانا دوست بنانا تو پکے سچے مومن اور مومن کب ہوگا عالم ہے تو اپنے علم کب مطابق عمل کرے گا تبھی سچا مومن سچا عالم ہوگا مومن ہے اور وقت کلمہ گو ہے اگر صحیح معنوں میں عمل صالح کرے گا تبھی وہ مومن بنے گا تو لاتو صاحب ملن خبردار کبھی تم کبھی تم غیر مومن سے دوستی نہیں کرنا بے دینوں سے دوستی نہیں کرنا نمبر دو ولا یہ اکلو تام اکلا تقی تمہارا کھانا دکھائے تو متقی پرہیزگار لوگ کھائیں دو چیزوں کی کتنی تاکی نہ تو ساحب اللہ مومنہ کیوں نبی رہے ساتھ رمایا یہ بھی سننے کی روایت المر و الادین خلیل ہی آدمی جس سے دوستی کرتا ہے جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی اپنے دوستوں ہی کے طور طریقے اور مذہب پر ہوتا ہے جو چال چلن دوستوں کے ہوگے وہی وہ بھی کرے گا اگر دس دوست ہیں دسوں کے چال چلن غلط ہیں اس میں ایک دیندار اگر بیٹھے گا اگر اب ذرا وہ ان کی دوستی میں اگر یعنی ممکن ہے کہ ان کی دوستی کرے اور حق بات اپنے آپ پر قائم رکھ اپنی ذمہ داری نہیں ہم ان دس بے دین دوستوں سے بے دینوں سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ان کو ہم سمجھائیں ان کو تبلیغ کریں ان کو دعوت دیں اگر یہ نہیں چلو بھائی ان کا دین ان کے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ دوستی نبھانا ہے ماہ اگر یہ رہا تو اللہ المر و الا دین خرید ہی لوگ آدمی اسی دین چال چرن پر چلتا ہے جس پر اس کی دوست چلتی ہے ایک چھوٹی مثال ہے ایک عالم ہے اگر وہ اس کے دل میں تقبا نہ ہو دس بے, بے نمازی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آزان ہو گئی تو کیا کرز کے لی ج نہیں کوئی چلوی دوست نماز بعد میں بھی ہو جائے گی دیکھیں اور ایسے ہوتا ہے اسی لیے اللہ سلیما دوستی کرنے کے پہلے پہلے دیکھ لو کہ تم دوستی کرو اس کے دین اس کا مذہب اس کا عقیدہ اس کے چال چل اس کے گفتار دار کہتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے ایک بڑی عجیب سی مثال ہے اس مثال کو دیکھنے کے بعد تو شاید سب سے سمجھ میں آ جائے کہ کبھی انسان کو ایک عالم کو اس کے عمل پر یا انسان کو اپنے معلومات کے مطابق بینی معلومات کے مطابق عمل کرنے میں جو رکاوٹ ہوتے ہیں اس کے اپنے غلط دوست ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں نبی کے بیٹا بالکل انگوٹھا چھاپ رہا ہوگا کیا خیال ہے نبی کا بیٹا کوئی جہر رہا ہوگا کیا نبی کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر رہی ہے نو علیہ سلاد اسلام کا بیٹا نو علیہ سلاۃ اسلام کا بیٹا اتنے جلیل قدر نبی ان کا بیٹا اپنا لاڈلا پیارا بیٹا جب طوفان آیا اور پانی اللہ نے حکم دیا آسمان پانی اڈیل دے اور زمین پانی ابل دے پانی ابل دونوں طرف سے پانی ابل پڑا پھل تک مورا امر نکت اللہ کے فیصلے کے مطابق اوپر کو نیچے کا پانی مل گیا وفارت تنور یہاں تک کہ جو تنور جو لیے وہاں سے آگنے وہاں سے پانی ابلنے لگا اب ایسے موقع پر نو الراق سب کیا دیکھا کہ یہ بیٹا بیٹا کافروں کا ساتھ دے رہا ہے ابھی میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے کیا فرمایا بن کم آنا والا تک بیٹے ابھی بھی چانس ہے کافروں کا ساتھ چھوڑ کر کے میرے ساتھ آ اللہ بہت آپ اپنی غلط صحبت غلط صحبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے یا بنیا تم آنا پیارے بیٹے یا بنیا پیارے بیٹے لاڈ اور پیار بلا رہے ہیں دلارے آج ابھی بھی چانس ہے میرے کشتی پر سوار ہو جاؤ کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور آج کوئی بچانے والا نہیں لیکن بیٹا کیا چلو چلو اپنی کشتی لے سعابی جاؤ ساری علاجہار من میرنما ہم اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے کشتی کے محتاج نہیں ہیں ہم تو اتنا اونچا پہاڑ ہے پہا پر چلے جائیں گے پانی وہاں تک کہاں جائے گا اور آپ کی کشتی جو ہے طوفان کے جو موجے جوائیں گے سارے مربے ساری پڑھائیاں الگ اور آپ اندر ہو جائیں گے اللہ اکبر دیکھو اتنی باپ کی محبت یا بنا بیٹے آ اوپر آ جاؤ بیٹے آ اوپر لیکن کم وقت نہیں نہیں جب بیٹے نے انکار کیا کافروں کا ساتھ دینے سے انکار کیا کشتی پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں تو باپ تو باپ ہوتا ہے فوراً اللہ تعالی سے دعا کرنے لگے اللہ ان نبنی من آلی اللہ میرے بیٹے کو بچا لے میری بات نہیں سن رہا ہے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے میرا بیٹا ہے ان نبنی من آلی میرا اہل ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بچائیں گے کہ آپ کے اہل کو یہ میرا بیٹا اللہ آپ نے دیکھو خود ظالم نہیں بات سنا تو باپ کبھی اولاد کو نہیں بولتا فوراً نو علیہ السلام اللہ سے اپیل کرنے لگے لیکن اللہ نے کیا جواب دیا ان عمل غیر صالح نوت نو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ صبر کرے جائیں کشتی پر اس کو ڈوبنے دیں کیوں انہوں عمل غیر صالح اس کا عمل درست نہیں ہے نبی کا بیٹا کیا گھر میں رہ کر کے توحید کا علم نہیں آیا ہوگا اس کو کیا سال ہے نبی کے گھر میں آئے تو سب کچھ بات نا لیکن اپنے علم کے مطابق ایمان لا کر کے عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوا ادھر باپ بیٹے ڈی گفتگو ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا وہ تھکان کی نو علیہ السلام رو رو کر دعائیں کرتے رہے گئے مو اور پتا نہیں ڈوب کر کے کہاں چلا گیا دیکھو بڑی پیاری بات کسی نے کہی شیخ سادی رحمت اللہ پسرے نو با بدا بدا شد سگے گرفت کہر گم کتنی عجیب سے مثال دی شیخی نے دیکھو ایک طرف اصحب کہا پکر کتا ہے یہ چند نوجوان جب ایمان لائے ان کا وفادار کتا جو تھا ان کا وفادار کتا جو ہے جب وہ لوگ چھپ کر کے بھاگنے لگے تو کافروں کے مجلس میں رہنے کے بجائے کس کا ساتھ دیا وہ ایمان والے ساتھ ہی جا رہے تھے پیشے بھی بہت واپس لگتا رہا تھا لیکن کتا واپس آئے جب وہ گار میں گھس گئے اصحبے کہا تو وہ کل بہم با سے تما اہ دل وسیم گار کے منہ پر اپنا اس طرح سے اللہ اکبر پیر لمبا کر کے بیٹھ گیا نگرانی کرنے کے ایک کتا ہے کتا ایمان والوں کی صحبت اختیار کیا کتنے بڑے ملک کے اندر جہاں سارے کافر. لیکن اس نے کتے نے ساتھ کس کا دیا ایمانوں اور ادھر نو علیہ السلام کا بیٹا نبی کے گھر میں رہ کر کے بھی کس کا ساتھ دیا کافروں کا ایمار والوں کا ساتھ نہ دیا صحبت کس کے اختیار کی تو شہشادی کہتے لوگوں طرح دیکھو ہاں. پچھڑے نو با باب بابا با نا شیست نو الحترا کا بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا خاندان نبو تشگم سود باپ نبی تھا باپ کی نبوت اور شفاعت بھی اس کو اللہ کے پکڑ اور عذاب سے بچا نہ سکے لیکن سگے اصحب کہے پے نیکا گرد تمہر دم شد لیکن اس کے خلاف صحبت کا کمال ذرا دیکھو ساتھیوں کو دوستی کا کمال ذرا دیکھو سگے اصحب کہے پے نیکا گرد تمہار دم شد لیکن اصحب کا ہفتہ کتا مومنوں کے ساتھ دیا تو اللہ علیہ قرآن میں ان اصحاب کہا کے کہ ساتھ کتے کا بھی تذکرہ کر دیا کتے کی بھی تعریف کر تو صحبت کا بڑا اثر اسی لیے عالم کو چاہیے کہ اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے غلط قسم کی صحبتوں اور مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے کیوں بے دین دوست ہوتے ہیں تو وہ ہی نہیں چاہتے کہ مولی صاحب عمل کریں یا مولی صاحب دین کی بات ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ مولی صاحب بھی ہمارے جیسے ہو جائے اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ عالم کو بے دینوں کی تبلیغ کرنا سمجھانا لیکن ان کی دوستی ایسے کہ ہاں دوستی گادی جائے دوستی نبھانے میں ان کی اصلاح تو نہ کر سکے ان کے لیے آپ دینی کی راہ اختیار کریں ان کے جیسے بنیں تو یہ تیسری رکاوٹ ہوتی ہے جو عالم کو اپنے علم پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی صحبت سے ہم تمام ساتھیوں کو بچائے اقول اقبال یاد آس وقل اللہ من کل مات ہو گئی رہی